اور ناؤ آتی ان کے پاس رحمات الرحمان کی طرف سے کوئی نصحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں